علیہ وسلم کا فرمانے شفاعت نشان شب جمعہ روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج دوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و وسحدی وبارا الحمد للہ ہم مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور مسلمان کے لیے دنیا و آخرت میں رب کی کرم نوازیاں ہیں اور جو نان مسلم ہیں غیر مسلم ہیں جس نے اسلام قبول نہیں کیا کافر ہے مشرق ہے ان دین آئند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین تو اسلامی اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں یہ جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اگر ان کا کفر پر ہی خاتمہ ہوا تو ان کے لیے عذاب قبر ہے ان کی قبر دوزک کا گڑھا بنے گی میرے آکا صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا مسند ابی ابیلا حدیث نمبر 6613 ہزار چھ ون تھری ارشاد فرمایا تم جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی فنہ لَهُ مَعِيشَةً بن کا پارا سولہ سورہ توہا آیت نمبر ون ٹو فور ایک سو ڈبل بارہ تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی صابر عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں ارشاد فرمایا یہ کافر کے عذاب قبر کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کافر پر اس کی قبر میں 99 اشدہ 99 نائن اسنیکس بگ اسنیکس بڑے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس پر پھکارتے اور اسے نوچتے پھاڑتے رہیں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ یہ زہر والے اجتح 99 کیوں مسلط کیے جائیں گے 99 نائن اسنیکس کافر کی قبر میں کیوں مسلط کیے جائیں گے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کیونکہ کافر اللہ پاک کے ننانوے ناموں کا منکر تھا اللہ کے مشہور ننانوے نامے ویسے تو بے شمار نامے اللہ پاک کے تو جو 99 نیمز آف اوہ کا انکار کرنے والا تھا اس پر ننانوے سانپ مسلط کیے جائیں گے اور اللہ پاک کی سور رحمتیں ایک دنیا میں ننانوے مومنوں پر آخرت میں کاثیروں پر ان نعمتوں کے بدلے میں سانپ مقرر کیے جائیں گے کوئی نوچے گا کوئی دسے گا اللہ کی پناہ اللہ کے پناہ اللہ کی رحمتیں دنیا میں ایک آخرت میں ننانوے اور کافروں پر آخرت میں ننانوے رحمتیں نہیں ننانوے سانپ مسلط کیے جائیں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پنا اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو ماشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر کفار کی ایک تعداد ہے نان مسلمس کی ایک تعداد ہے جنہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا تو اگر کوئی کافر سن رہا ہے تو اسلام قبول کر دنیا میں آخرت میں انشاءاللہ شاء خیر خیر نصیب ہوگی حضرت مقحول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ شرح صدور میں روایت لکھی جو پیش کرنے چلا ہوں ایک شخص اس کا آدھا سر سفید بالوں کا تھا اور اس کی داڑھی آدھی سفید تھی ہاف سر کے ہیئرس جو تھے وہ وائٹ تھے اور داڑھی کے بھی آدھے بال سفید تھے وائٹ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعلن کی خدمت میں حاضر ہوا تو فاروق اعظم نے اس سے پوچھا کہ تیرے سر کے اور داڑھی کے آدھے آدھے بال سفید کیوں ہیں تو اس نے بتایا میں رات کے وقت ایک قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک شخص آگ کا فائر کا کوڑا لے کر دوسرے شخص کے پیچھے تھا جب اس تک پہنچ جاتا اسے کوڑا مارتا تو جس کو کوڑا لگتا وہ سر سے لے کر پاؤں تک آگ میں جلنے لگتا مجھے دیکھ کر وہ مار کھانے والا شخص مجھ سے لپٹ گیا اور کہا اے اللہ کے بندے میری مدد کر کوڑا مارنے والے نے کہا اے بندے اس کی مدد مت کرنا یہ بہت بڑا کافر ہے فاروق اعظم ربی اللہ تعالی نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے لیے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی تنہا یعنی اکیلے سفر کرے تو کافر کو بادے موت قبر کے اندر کیسے عذابات ہوں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ شرح صدور کے حوالے سے یہ عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا حشام بن اور رحمت اللہ علیہ اپنے والد کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میں مکے اور مدینے کے درمیان سفر میں تھا اچانک شعلوں میں آگ کے شعلوں میں لپٹا اور زنجیر میں جکڑا ہوا ایک شخص قبر سے باہر نکلا کہ لگا اللہ کے بندے پانی چھڑکو اللہ کے بندے پانی چھڑکو اتنے میں ایک اور شخص یہ کہتے ہوئے ظاہر ہوا یہ اللہ کے بندے پانی مت چھڑکنا یہ منظر دیکھ کر یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے والد بے ہوش ہو گئے جب صبح ہوئے تو ان کے بال سفید ہو چکے تھے اور انہوں نے یہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو بتایا تو آپ نے انہیں تنہا سفر کرنے سے منع فرما دیا اللہ کی پناہ کافر کا عالم برزق میں قبر میں کیا حال ہوگا آپ نے سنا میرے اکاری سلاط اسلام نے فرمایا ترمیزی شریف حدیث نمبر ایک ہزار تہتر ون زیرو تھری جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس نیلی آنکھوں والے دو کالے فرشتے آتے ہیں ایک کو کر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے مردے سے کہتے ہیں تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کرتے کیا کہا کرتے تھے مرنے والا منافق ہو منافق وہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مگر دلی طور پر مسلمان نہ ہو منافق کہتا ہے کہ میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی وہ کہتا تھا میں تو کچھ نہیں جانتا منکر نکیر جو قبر کے ایگزامنر فرشتے ہیں ممتہن فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا اب زمین کو حکم ہوگا کہ اسے چکڑ لے تو مناسب کو زمین ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ سطفر اللہ سطفر اللہ الغرض وہ قیامت تک آزاب قبر میں مبتلا رہے گا اللہ کی پناہ اللہ کے پناہ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے حضرت سیما انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرضی اللہ کے محبوب دانا خیوب منزا انلعوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کافر و منافق قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ آ کر اسے جھڑکتا ہے اور کہتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا یہ بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 1374 اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ کہے گا میں نہیں جانتا میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی کہتا تھا اس سے کہا جائے گا تجھے تو کچھ بھی خبر نہیں پھر اسے یعنی کافر کو لوہے کے ہتوڑے کی ایک ضرب لگائی جائے گی تو وہ ایسی چیخ مارے گا کہ جسے انسان اور جن کے سوا ساری مخلوق سنے گی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ سالت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زائدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن سے آپ نے منکر نکیر کی آواز اور قبر کے دوانے کا مجھے بتایا ہے اس دن سے مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ارشاد فرمایا اے عائشہ ہلاکت ہے رب از وجل کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے کفار کے لیے جو رب کے بارے میں شک کرتے وہ اپنی قبروں میں ایسے دبوچے جائیں گے جیسے انڈے کو چٹان سے کچل دیا جاتا ہے اب انڈے کو دو پتھروں کے درمیان کر دیا جائے تو انڈے کا حال کیا ہوگا ایگ انڈا اسی طرح کافر کا حال ہوگا قبر کی دو دیواروں کے درمیان اللہ کی پنا اللہ کی پنا اور یہ جو عذاب دینے والے فرشتے قبر میں ہوں گے یہ گونگے ہوں گے بہرے ہوں گے اندھے ہوں گے اور لوہے کے ہتوڑوں سے آئرن کے ہیمر کے ساتھ وہ عذاب دیں گے اور اس کی چیخو پکار سے ترس نہیں کھائیں گے اگر دیکھے تو ترس آتا ہے نا وہ دیکھیں گے نہیں سنیں گے تکلیف کی آواز ان کو ترس آئے گا وہ سنیں گے نہیں اللہ کی پناہ اور اس کی حالت دیکھ کر اس پر نرمی نہیں کریں گے اور اسے صبح و شام آگ پر پیش کیا جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو ہم اپنے لباس کو درست کرتے ہیں اپنے بستر کو درست کرتے ہیں قبر میں ہم درست رہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ جاتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر قدموں کی آواز سنتا ہے قبر سے پہلے اس کے ساتھ کوئی ہم کلام نہیں ہوتا قبر کہتی ہے اے نے آدم کیا نے میرے حالات نہ سنے تھے کیا میری تنگی بدبو ہولناکی کیڑوں سے تجھے ڈرایا نہیں گیا تھا اگر ایسا تھا تجھے بتایا گیا تھا کہ قبر میں تنگی ہے بدبو ہوتی ہے ہولاکی ہوتی ہے کیڑے ہوتے ہیں پھر تو نے کیا تیاری کی اللہ کی پناہ تو قبر کی تیاری کیا ہوگی قبر کی تیاری اس طرح ہوگی کہ اسلام قبول کیا جائے اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں اللہ کی کتابوں پر آسمان لائیں اللہ کی کتابوں پر آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں اسلام قبول کریں اور اچھے اعمال کریں فرائض کی پابندی کریں واجبات کی پابندی کریں سنتوں کی پابندی کریں اچھے اچھے کام کریں انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل دنیا میں بھی خیر ہوگا نظام قبر میں حشر میں انشاءاللہ اللہ ہر جگہ خیر خیر اور خیر ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے جہنم کا گڑھانہ بنے امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم